استا تداد کامیر کا سب ٹھیک ٹھاک ہے کیسے گزرے ہمارے یہاں تو الحمد دو تین دن کی گرمی کے بعد رحمت اور موسم بہت ہی اچھا ہو چکا ہے الحمد جی تو شروع کریں سبق الحمد للہ خاتم المبیا جی میں بسم الرحمن الرحیم جی تو ہم پڑھ رہے ہیں گافیل تک ترجمہ اور تشریح اور تفسیر اس کی ہو چکی تھی یہاں سے آگے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم أَوَ مَن تَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِالْغَيْبِ لَاسِفُونَ أَرَبُّهُم كَافِرُونَ ۚ بُرِزَتْ لَهُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ جم بلیہ سمتم یزین سو کر لویا انکذبو بی آیات الہ ورانو بیہا یستہزئون کرو فی انف سے ہم بھلا کیا انوں میں اپنے دلوں میں غور نہیں کیا اولم یتفک کرو فی انف سے ہم اپنے دلوں میں اپنی جانوں میں نفس میں جمع جئے جی. تو گزشتہ آیات کے اندر یہ ان با اس بات کا ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ وہ سچ کر دکھایا وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہو اللہ رب العزت اپنے وعدے کی مخالفت نہیں فرماتے وہ وعدہ کیا تھا ایک تو ایک مسلمانوں کو کہا اور یہ کہا کہ فی غلبت الروم فی فی الروم الارض وهم من بعد غلب ان وہ چند سالوں کے اندر دوبارہ اہل فارس پر غالب آئیں گے یہ اللہ رب العزت کا وعدہ تھا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بہ بن خلف کے ساتھ جو شرط رکھی تھی اس میں بھی اللہ رب العزت ان کو فتح دلائی اور اہل روم اہل فارس پر غالب بھی آئے اور خود مسلمانوں کی جماعت جو ایک کلیل اور تھوڑی سی ایک جماعت تھی وہ تمام مشرقین مکہ پر غالب آئی اور غزبۂ بدر کے اندر مسلمانوں کا ایک بہت بڑی عظیم فتح نصیب ہوئی غزبۂ بدر سترہ رمضان مبارک ہوا تھا جو گزرات یہ رمضان مبارک چل رہا ہے تو کئی ساری یادیں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں مسلمانوں کی تاریخ سے متعلق اس لیے نے یاد رکھنا چاہیے تو خیر اللہ رب العزت نے اپنے تمام وعدے سچ کر دکھائے ایسے وقت میں کہ جس وقت ظاہری اسباب سارے کے سارے اس بات کا انکار،, انکار کر رہے تھے کہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ اہل روم اہل فارس پر غالب آئے یا ایسا بھی ممکن نہیں تھا کہ مسلمانوں کی ایک تھوڑی سی جماعت مشرقی نے مکہ جو ایک طاقتور اور ہر اعتبار سے مسلمانوں سے کہیں درجے بڑے ہوئے کون پر مسلمانوں کی تھوڑی سی جماعت غالب آ جائے گی کہیں دور دور تک وہ ہم کو ماننا بھی نہیں تھا لیکن اللہ رب العزت نے اس کو کر دکھایا تو یہی دلیل تھی کہ ان کو چاہیے تھا مشرقین مکہ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتے اور اللہ رب العزت پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا اللہ رب العزت نے ان اسی لیے فرق لیکن اکثر اللہ صمون تو انہوں نے کچھ بھی نہیں جانتے وہ جانتے کیا ہیں یا علمون یہ بات ہو چکی تھی پہلے آگے کی جو دو آیات ہیں جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے مشرقین مکہ کو یاد دلایا ہے دو طریقوں سے آخرت بھی ہے آخرت کا بھی یقین اور ایمان رکھنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنا چاہیے اور آخرت پر ایمان رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور حق کو تسلیم کرنا چاہیے اس کے لیے ایک عقلی دلائل سے اور ایک نقلی دلائل سے اللہ رب العزت نے واضح کیا ان پر کہ تم لوگ اس بات کو مانو اور جو اللہ تک رب العزت نے ایک نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا ہے اس نبوت کو تسلیم کرو اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن کریم کو جاری فرمایا ہے اور اس کو نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ اور آخرت کا ایمان رکھو سب سے پہلے اپنی دل سے سمجھایا کہ اولم یتفکر کیا وہ اپنے نفسوں میں غور و فکر نہیں کرتے کہ ما خلق اللہ السماوات بینا اللہ بلحل کہ یہ جو زمین اور آسمان اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے ہیں کیا یہ ویسے ہی پیدا کر کے چھوڑے ہوئے ہیں اور یہ جو لوگوں کو پیدا کیا ہوا ہے تو کیا ویسے ہی پیدا ہو چکے ہیں اور ان کے سلسلے اپنی زندگی گزار کر مر جائے جائیں جواب اور, اور حساب اور کتاب نہیں ہوگا تو جن لوگوں نے نیک اعمال کیے ہیں کیا ان کو نیک امال کا بدلہ نہیں دیا جائے گا اور کیا جن لوگوں نے برائیاں کی ہیں برے اعمال کیے ہیں تو کیا ان کو ان کی سزا نہیں ہوگی یہ تو عدل اور عقل کے بھی خلاف ہے کہ ایک نیک انسان ہو اور ایک بد انسان ہو ان کو ایک ہی تراجو کے اندر رکھ دیا جائے یہ تو عقل اور نقل کے بھی خلاف ہے تو تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ انسان اور یہ پوری جو کائنات ہے یہ ویسے کہ ویسے ہی پیدا کر دیا اس کے لیے کوئی مقصد نہیں ہے اس کا کیا اللہ رب العزت اس سے مطلق کوئی سوال نہیں پوچھیں گے کیا اگلا کوئی جہان نہیں ہے کیا صرف اور صرف یہی جہان ہے آگے کا کوئی جہان نہیں ہے ہرگیز ایسا نہیں ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ ہے وہ ویسے نہیں پیدا کیا اور ویسے ہی یہ نہیں پیدا کیا کہ جب تک چلتا ہے تو چلتا جائے نہیں بلکہ برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے واجل نے مصنفہ اور مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے دیکھیں ایک جیسے انسان کی انفرادی زندگی ہے جیسے انسان کی انفرادی زندگی کے اندر حیات و موت کا سلسلہ ہے اسی طرح اقوام و ملل کے اندر بھی یہ حساب ہے کہیں کہیں اقوام پوری کی پوری قومیں ختم ہو جاتی ہیں نئی قومیں آتی ہیں پر وہ ختم ہوتی ہیں نئی قومیں آتی ہیں اسی طرح ایسے ہی ایک جہاں ہے اس کا بھی ایک مقررہ وقت ہے یہ پورا عالم ہے جو پوری کی پوری زمین اور آسمان ہے اور یہ ستاروں اور سیاروں کی گردش کا سلسلہ چاہے ایک دن آنے والا ہے وہ پورے کا پورا جہاں یہ سارے کا سارا جہاں یہ خمسان کی موت واقع ہوتی ہے جس طرح ایک قوم ختم ہوتی ہے دوسری قوم دنیا کے اندر آتی ہے ایسے ہی ایک جہاں ہے پورا کا پورا وہ جہاں ختم ہوگا پھر اگلا جہاں آنا ہے وہ واقع ہونا ایسے ہی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایسے ویسے پیدا نہیں کیا بالحق ایک مقصد کے लिए اور اس کے لیے ایک مقصد ہے جی جیسے قرآن مجید کی دوسری آیت ہے مما خلق الجن کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو ویسے کہ ویسے نہیں پیدا کیا بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ اس کی عبادت عبادت کرے کثیر قا رب اللہ کا فرون اور بہت سارے لوگ اللہ رب العزت سے ملاقات کے انکاری ہیں مطلب اس کا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اللہ رب العزت ایسے ملاقات کی انکاری ہیں کہ وہ آخرت کا انہیں، وہ آخرت کو نہیں تسلیم کرتے وہ آخرت کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی جزا و سزا کا دن نہیں ہے بلکہ یہی زندگی ہے یہی گزارنی ہے اور اس کے بعد مر کھپ جانا ہے کسی سے کوئی حساب و, حساب و کتاب نہیں ہوگا حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ عقل کے ہی خلاف ہے کیا ایک انسان ایک عادل ہو یہ بات اس کو تسلیم کرتا ہے عقل سے ہی کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک انسان نیک امال کرے ایک انسان بد امال ہی کرتا چلا جاتا ہے تو ان کو ایک ہی درجے کے اندر رکھا جائے ان, ان سے کوئی حساب و کتاب نہ ہو کیا ایک نیک امال والے کو اس کے نیک آمال کا بدلہ نہ دیا جائے کیا بد بر امال برے امال کرنے والے کو اس کے برے امال کی سزا نہ دی جائے یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے اور عبدال انصاف کے بھی خلاف ہے لہٰذا اس کو تسلیم کرنا چاہیے حالانکہ وہ لوگ اس کا تسلیم نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کیا ایگام اتنا جب ہم مر جائیں گے مٹی بن جائیں گے ہڈیاں بن جائیں گے کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے کیسے ہو سکتا ہے کیسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے وہ تو یہ چیزیں ہتھی کے ہڈیاں بھی پیس پیس کر لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دکھاتے تھے کہتے یہ کیا ہم یہ خاک بن جانے کے بعد بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے ہاں جی اٹھائے جائیں گے ایسا ایک دن آنے والا ہے رب الخا فرون کہ بہت سارے لوگ اللہ رب العزت سے ملاقات کے انکاری ہیں اور وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہ جو آئی تھی اس نے عقل کے ذریعے سے ثابت کیا ہے کہ آخرت کا دن ہے اور اسے تسلیم کرنا چاہیے اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ ایسے ویسے پیدا نہیں کیا ایک انسان اگر عاقل بالغ ہو تو یہ سب کچھ جہاں کو دیکھنے کے بعد زمین کو آسمان کو انسانوں کی پیدائش کو پھر اس کے بعد کا ایک سلسلہ ہے اس سب کچھ کو دیکھنے کے بعد اس کی عقل بھی تسلیم کرے گی ضرور کہ ہاں اس جہاں کو کوئی پیدا کرنے والا ہے اور اس جہاں ایک مقررہ وقت ہے اس, اس وقت پر ختم ہونا ہے اور اس سب کچھ کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا جس نے نیک امال کیے ہیں اس سے اس کے نیک امالوں کا بدلہ دیا جائے گا جس نے برے امال کیے ہیں اس سے اس کے برے امال کی سزا دی جائے گی یہ عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایسا ہونے والا ہے اور ایسا ہو کر رہے گا جی یہاں سے اللہ رب العزت نقل سے فرما رہے ہیں کہ نقلی دلائل سے بتا رہے ہیں کہ تم جو ہو وہ غلط راستے پر چل رہے ہو ٹھیک راستہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم آخرت پر ایمان رکھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرو اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اور اللہ عب العزت کی ربویت کا اقرار کرو کیا تم نہیں دیکھتے اولم یسیرو فی کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں فیم درو کے وہ دیکھے آپ کے ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا ایک چیز ہوتی ہے عقل عقلی دلال اور ایک ہوتی ہے نقلی دلال کہ نقل سے جو بات ثابت ہو اب یہ بات چلی آ رہی تھی یقینی مکہ تک کے پہ پہلے ایک قومیں تھی قوم عادت تھی قوم سمود تھی دیگر افغان تھی کہ جن پر اللہ رب العزت کے عذاب نازل ہوئے ہیں ان کو انکار کرنے پر یہ باتیں نقل سے ثابت ہیں اور اللہ رب العزت ان کو پہلے کے واقعات یاد دلا کر کہتے ہیں کہ تم غلط راستے پر چل رہے ہو جیسے پہلے لوگ چلے ہیں غلط راستے پر انہوں نے نقصان اٹھایا ہے تم, تم بھی نقصان اٹھاؤ گے اس لیے باز آ جاؤ تو وہ بتا رہے ہیں اولم یسی عرض فیم ضرور کہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں فیم ضرور کے وہ دیکھتے ہوا قوت حالانکہ یہ کیا ہے مشرقین مکہ وہ جو پہلے والے لوگ تھے وہ تو ان سے قوت میں کہیں درجہ ان سے بڑے ہوئے تھے اشد من ہوں ان سے بہت زیادہ سخت ہے قوت بیتوار قوت اور طاقت کے وہ اثار الارض اور انہوں نے زمین کو جوتا ہل چلایا کھیتی باڑی کی اور انہوں نے وہاں مروحا اور آباد کیا یعنی جس قدر مشرقی مکہ نے یا دیگر کفار نے جس طرح زمین کو ہلکا پھلکا کہیں نہ کہیں آباد کیا ہے ان سے کئی درجے بڑھ کر انہوں نے زمینوں کو آباد کیا تھا وجہ رسول الحمد اور ان کے پاس بھی رسول آئے تھے واضح نشانیوں کے ساتھ فمار کان اللہ یاگ دوسری بات ہے اب ان کو کون مراد بت کہ پہلے والے لوگ مراد قوم عاد ہے قوم, عاد ہے قوم سمود ہے دیگر اقوام ہے کہ جن پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا ہے جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا ہے اس سے وہ قوم مراد ہے کانواں شد کو ہوا تو وہ ان سے کئی درجے قوت میں بڑی ہوئی تھی وہ اثار اور انہوں نے زمین کو جوتا تھا وہ امروہا اکثر ما یعنی کھیتی باڑی کی تھی یہ آرا قومسر کے اندر وسیع پیمانے پر کاشتکاری اور اسی طرح اللہ رب الگ فرماتی قوت اور یہ قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں تو تن خطوع کو تلاش ترا کر گھر بناتے تھے ایسی طاقتور قومیں تھی وہ پتھروں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے انسان سوچ بھی نہیں سکتا آج کل کی اتنی ترقی کے دور میں اگر ان کے کھنڈرات کو دیکھا جائے تو انسان ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ اس وقت وہ لوگ کیسے کیسے انہوں نے یہ گلوکاری کیسے امراف کو بنایا ہے اور وہ کھنڈرات بتاتے ہیں کہ یہ کیسے ان لوگوں کے ذہن تھے اور کیسی ان کی طاقت تھی حتیٰ کہ کئی کئی من بھاری پتھر اتنی اونچی اونچی بلندیوں پر لے کے گئے ہیں لکھا ہے مفسرین نے کہ آج نہ ہی اس وقت کی کرنی تھی نہ کچھ تھا نہ کچھ تھا لیکن انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ ان لوگوں نے کیسے کیسے طریقے اجا کیے تھے اور پتھروں کے اندر ایسے ایسے گھر بناتے تھے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا وطن من الجبال جب تنفارحین کہ پتھروں کو تراش تراش کر وہ گھر بناتے تھے وہ ایسی جابر اور ظالم قومیں تھی وہ ایسی طاقتور قومیں تھیں لیکن ان کے اندر بھی کیا ریب تھا یہی تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے اور انبیاء جتنے ان کے پاس آئے ان, ان کو جٹلایا اور اللہ رب العزت نے جو نشانیوں ان کو دے کر بھیجی تھی ان نشانیوں کو جٹلایا اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ایسی طاقتور قوموں کو بھی ایسے ایسے ان پر عذاب نازل کیے وہ تنکیوں کی طرح ہوا میں اڑے ہیں بکھ رہے ہیں تو اے اہل مکہ اور اے مشرقین مکہ تم ان کے مقابلے میں کیا چیز ہو تم تو نہ اس طرح کا طاقتور ہو اور نہ ہی تم کھیتی باڑی کو اس طرح سمجھتے ہو جس طرح کھیتی باڑی انہوں نے کی ہے اور نہ ہی تمہاری وہ طاقت ہے اور نہ ہی تم دنیا کو وہ کچھ جانتے ہو جیسے پیچھے یا عالمہ ظاہر میرا حیات دنیا مفصرین فرماتے کہ یہاں پر ظاہر نکرا لا کر بتایا کہ یہ دنیا کو بھی پورا پورا نہیں جانتے ہیں کہ دنیا کا بھی کچھ حصہ جانتے ہیں تو تم دنیا کو بھی کچھ ہی جانتے ہو اور تم ان کی طرح طاقتور بھی نہیں ہو اور تم نے زمین کے اندر اس طرح کھیتی باڑی بھی نہیں کی جس طرح انہوں نے کی تو تمہیں حالات کرنا اور تم پر عذاب کا نازل کرنا ہمارے لیے کون سا مشکل ہے ہم تو اتنی بڑی بڑی طاقتور قوموں کو ختم کر چکے ہیں اور ان کو بالکل ہواؤں میں بکھیر کر ختم کر چکے ہیں اور بہا چکے ہیں تم ان کے مقابلے میں کیا چیز ہو اس لیے اب باز آ جاؤ اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبوت کو تسلیم کرو اور جو دلائل وہ آپ کے سامنے پیش کریں انہیں تسلیم کرو اور آخرت پر ایمان رکھو یہ نقل کے ذریعے سے ثابت کیا ہے فما کان اللہ ہاں کوئی شخص ایسا نہ کرے وہ یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نے قومی عادر قومی سبود پر جوال کیا اللہ رب العزت نے یہ ظلم کیا؟ نہیں ہرگز نہیں فما کان اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ کے ان پر ظلم کرتا ظلم لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ کیا ہے وہ انکار ہے وہ کی نبوتوں کا انکار ہے امبیا جو آئٹ لے کر آئے جو دلائل لے کر آئے ان کا انکار ہے اور ان کے انکار کی وجہ سے اللہ رب العزت کے وعدے اور عیدوں کے جو وعدے تھے وہ اللہ رب العزت نے نازل کیے ہیں وہ عذاب نازل کیے ہیں اور وہ عذاب کو مستحق ٹھہرے تھے اس لیے اللہ رب العزت کے عذاب ان پر نازل ہوئے ہیں اور وہ اللہ تعالی کا ظلم نہیں تھا بلکہ اللہ رب العزت نے خود ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ان کے اعمال کا بدلا دیا ہے اللہ رب العزت کہیں پر بھی ظلم نہیں کرتے جیسے دوسری آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نہیں ہوں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا اللہ رب العزت ہرگز اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے بلکہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے اس میں ہے کہ اے بندے اگر حدیث کلسی ہے غالباً کہ اے بندے اگر تیرے اوپر کچھ مشکلات آئیں تو تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے تیرے اوپر ظلم کیا بلکہ یہ تیرے امال ہیں جو تیرے سامنے ہیں اور اگر کچھ اچھائیاں ہیں تو تب بھی یہی سمجھنا کہ یہ تیرے امال ہیں اور تیرے تیرے سامنے ہیں تیرے کا بدلہ ہے تو اس لیے اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتے وہاں اللہ من خود فرما رہے ہیں اللہ رب العزت سورہ کے اندر کہ میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں بلکہ خود انسان ہے کہ اس کے اپنے اعمال ہی اس پک بدلے اگر اچھے عمال کرے گا تو خیر اور برکتیں نازل ہوں گی اور اچھے اچھے فیصلے آئیں گے لیکن اگر ظلم اور ستم کریں گے اور اللہ رب العزت کی نشانیوں کا اور انبیاء کا انکار کرے تو اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہی نازل ہوں گے اور اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے ظلم کیا تو یہاں پر بھی یہی کہا کہ خماں کان اللہ عض محم اللہ رب العزت ظلم نہیں کرنے والے ملا کے انقانس مون بلکہ وہ لوگ خود ہیں جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے ولاکن کان بلکہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا ہے یہاں پر اس کہ وہ لوگ جنہیں برے اعمال کیے ان کا برا ہی انجام ہوا یہی بات ہے کہ برے اعمال کیا ہیں کفر ہے شرک ہے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے خانہ کعب ہے خانہ کیا گئے کے اندر بھی بتوں کو رکھا گیا تھا ہر آئے نے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں سفر میں جا رہے ہیں تو اپنے بغل میں بت لے کے جا رہے ہیں اور ان کو اپنا رب سمجھا ہوا ہے تو اللہ رب العزت یہی فرم رہے ہیں کہ کفر اور شرک کرو گے تو اس کے انجام یہی ہے کہ تم،, تم پر بھی عذاب نازل ہوگا اور پہلے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور انہوں نے برائیاں کی تو ان کا انجام برا ہی ہوا اسا جنہوں نے برائی کی برائی سے مطلب کفر اور شرک صم مکان عاقبت الذین فانجام ان لوگوں کا اسا اس جن نے برائی کی انکر بی آیات اللہ وہ آیات لو برائی کیا ہے انکر وہ آیات اللہ کی آیات کو جھٹلایا آیات سے کیا مراد ہے آیات سے مراد دلائل ہیں احکامات ہیں انبیاء کے معجزات ہیں اور اس کے علاوہ دیگر تاریخ جو بھی ہو اللہ رب العزت کی آیات یہ ہیں کہ آیات اللہ نے جھٹلایا اللہ رب العزت کی آیات کو مکان بہا استہزؤون اور وہ اس کے ساتھ ٹٹھا اور مزاق کرتے تھے انبیاء کے ساتھ بھی مزاق کرتے تھے اور حتیٰ کہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کئی سارے واقعات مشہور ہیں اس سے پہلے انبیاء جو گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی ٹٹھا کیا گیا مزاق کیا گیا کہ تم کہاں سے آ گئے اتنے گرے پڑے خاندان کے تمہیں تمہارے اوپر ہی نبوت نازل ہونی تھی تمہیں ہی نبی بنانا تھا کیا اس طرح کی اور بڑی طاقت والے لوگ نہیں تھے کیا فروغ نہیں تھا کہ اسے بھی نبی بنا دیا جاتا کیا حامان میں تھا قانون نہیں تھا یہ موسا تم کہاں سے آگے تمہیں ہی نبی بنا لیا نہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کہاں سے ہو کہاں سے آئے ہو کہاں سے حضرت کر کے آئے ہو اور اجنبی ہو یہاں ہی ہمارے ہاتھوں میں پہلے بڑے, بڑے اور کہہ رہے ہو کہ میں نبی ہوں تمہیں ہی تمہی نبوت ملنی تھی تو ایسے ہی کرتے تھے اور اللہ رب العزت کی آیات کے ساتھ مزاق کرتے تھے جیسے کہ آج مشرقین مکہ اللہ رب العزت کی آیات کے ساتھ انکار کرتے ہیں اور مزاق کرتے ہیں جیسے میں نے پیچھے بھی بتایا آپ کو اتنا حکم نہ تو رابا اللہ رب العزت نے تو فرمایا کہ آخر دن آنے والا ہے اور اس میں حساب و کتاب ہوگا اور ایک دن ہے جس میں ظالم کے اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا اور مظلوم کو اس پر جو ظلم کیا گیا اس کے بدلے میں اس کو انعام اور انعام اور اکرام کیا جائے گا اس کا لیکن وہ آ کر کہتے ہیں کہ ایسا کیسا دن ہے بتا ہادو کب آئے گا وہ وعدے کا دن کب ہے وہ کیا دن اتنا وکن نہ تو جب ہم مر جائے مٹی بن جائیں گے ہڈیا بن جائیں گے پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا ہاں ضرور زندہ کیا جائے گا تو وہ ایسے ایسے مزاق کرتے تھے کئی کئی ہلو بہانوں سے اللہ کا نزت فرماتے ہیں کہ تم جن لوگوں نے برائیاں کی ان کا انجام بھی برا ہوا لہٰذا تم اس سے بعض آ جاؤ اور تم ایسا نہ کرو دوبارہ ایک بار ترجمہ دیکھتے ہیں دیکھیے یہیں تک سبوں کا ہوگا ضرورت اللہ و کان یس کازی اون عوالم یتفق کروفی الفسین کے اندر اللہ رب العزت مشرقین کہ تم ان کے متعلق فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ اپنے نفسوں میں نہیں غور و فکر کرتے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی کریں اور آپ کی نبوت کو تسلیم کریں اور آفرت پر ایمان رکھیں یہ عقل کے ذریعے یہاں پر بتا رہے سوچیں عوالم یتفق کروفی الفسین بھلا کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا نہیں پیدا اللہ نے اسمانوں کو عزر وما بیناہما اور جو کچھ ان کے بیچ ہے اللہ حق کے مگر برحق مقصد کے ساتھ یا برحق مقصد کے لئے وَاجَلِمْ مُسَمَّا اور مُقررہ وقت تک کے لئے پیدا کیا ہے اس کے بعد سب کچھ نے فنا ہو جانا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اور بہت سے لوگ بلخا رب اللہ رب العزت سے ملاقات کے ہیں یعنی آخرت کے دن کے جہاں اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی عالم یسرو اس آئ کے اندر اللہ رب العزت نقلی دلائل سے ساتھ ان کو بتا رہے ہیں کہ تم غلط رہے ہو تمہیں چاہیے کہ تم آخرت پر ایمان رکھو اور اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرو اور آپ صلی اللہ علیہ کے نبوت کو تسلیم کرو اس لیے کہ پہلے وہ لوگ کہ جنہوں نے انڈیا کی نبوتوں کو تشکیل اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اقرار نہیں کیا اور آخرت پر ایمان نہیں رکھا تو ان لوگوں نے نقصان اٹھایا اور عذاب کے مستحق ٹھہرے اولم یسیر بلا کیا وہ نہیں چل چلے پھرے زمین میں چلے پھرے نہیں زمین میں یہاں پر اولم یسیرو فل دیکھے وہ زمین میں نہیں چلے پھرے اس کے متعلق آپ نے کچھ تفسیر پڑھی ہوگی وہ صورت الفیل میں لئی لئی السلام علیکم جی آواز آ رہی معذرت کے ساتھ انٹرنیٹ کا تھوڑا پرابلم ہے جی ٹھیک جی, جی. جی. اولم یسیرے جی فی تو یہ, قریش کے فی فی رحلت کے یہ سردیوں اور رمیوں کے اسفار ہیں جو ان کے ملک شام کی طرف اور یمن کی طرف ان کے اسفار تھے گرمیوں کے سفر اور سردیوں کے سفر یہ آپ نے اس کی تفصیل اور تشریف پڑھی ہوگی تفصیل سور قریش میں ٹھیک ہے تو وہ کیا وہاں یہ یہ جو تجارت کے لیے جب وہاں جاتے ہیں تو انہوں نے کیا ان اقوام کے قوم اور قومی گزشتہ جتنے بھی اقوام ان کے کھنڈرات کیا انہوں نے نہیں دیکھے اولاً دی فیم فیمذرو بلا کیا یہ چلے پھرے نہیں زمین میں فیمذرو کہ وہ دیکھتے کئی فقان قبل ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا کا نو اشدو وطن کیا وہ ان سے زیادہ طاقت میں ان سے زیادہ تھے آثار الرضا اور انہوں نے زمین کو جوتا جوتنا حل چلانا مطلب وہ اث کا سمجھا رہے؟ زمین وہ انہوں نے زمین کو جوتا وہ اکثر اماں امروہا ہمارو کا مانا ہوتا ہے آباد کرنا ہمروہا اکثر اماں امروہا اور پہلی اقوام نے آباد کیا تھا زمینوں کو ان سے کہیں درجے زیادہ یعنی اہل مکہ اور مشرقی نے مکہ سے کئی درجے بڑھ کر انہوں نے زمینوں کو آباد کیا تھا وجا ات ہم یہ بات نہیں کہ نبی صرف ان کے پاس آ گیا بلکہ ان کے پاس بھی انبیاء آئے تھے ان ان نشانیوں کے ساتھ بس نہیں تھا اللہ یہ کہ ان پر, ظلم کرتا ان کان ان پر اگر عذاب نازل ہوا تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ ان انکان بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود یہ ظلم کیا ہے کہ انہوں نے اللہ ربت کا انکار کیا اور آیات کا انکار کیا اور عذاب کی مستحق ٹھہرے <س incapaces> انجام ان لوگوں کا جنہوں نے کچھ اللہ اللہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سے گزر جاتا ہے سبق تھوڑا تھوڑا پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ آپ پہلے پہلے پڑھ رہے ہیں سورہ بارہ تو نے پڑھا ہے لیکن اب آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا کچھ کچھ رجحان ہو تفصیل کی طرف یہ بھی ایک چیز ہے پڑھنے کی سمجھنے کی تو ترجمہ آتا ہے ایک ایک لفظ کا کوئی مشکل تو نہیں پیش آ رہے اچھا بس پرانے مجید اپنے پاس رکھیں اور ہر ایک کو چاہیے کہ ترجمہ جو مفتی تقریب عثمانی صاحب کا ہے وہ اپنے پاس ضرور رکھیں اور کم از کم یہ کہ اس کا مطالعہ تو ہو ترجمہ تو آپ لوگوں کو ضرور آنا چاہیے میں حضرت مجھے سمجھ نہیں آئی خادثہ میں جی لرمنگ اسلام کیا کہا آپ نے بیس پڑھے تھے میں نہیں سمجھ نہیں سکا گیارہ تا بیس تفصیل پڑھیے اچھا आप लोगों की آپ لوگوں کی اچھا اچھا اچھا صحیح ہے بنیم کا تھوڑا حساب الگ ہوتا ہے ان کا ایک الگ ترتیب ہے ٹھیک ہے تو پھر تو چلیں گے ان شاء اللہ اچھا خاصا پڑیں گے اس کا مطلب ہے آپ لوگ تو فل ٹرین ہے پہلے سے تفسیر پڑھ چکے ہیں تو ان شاء اللہ آگے چلائیں گے سبق کو اور دیکھتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ آیا کہ تفسیر کو رمضان میں جو حدیث ہے اس کو رمضان میں ہی شروع کرنا چاہیے رمضان کے بعد شروع کریں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ایک تو اب ٹائم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے صبح کے وقت میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور کیوں کہ رات ہے اور دیر ہو جاتی ہے بارہ ایک ہو جاتے ہیں رمضان میں ہی شروع کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں پھر کیا ترتیب بنتی ہے ایک دو دن میں بتا دیتا ہوں انشاءاللہ کل بتا دوں گا کہ شروع کرتے ہیں کب اور وقت کیا ہوگا اچھا تو 11 سے پہلے کچھ آ سکتے ہیں دس پینتالیس پہ آ سکتے ہیں کوشش کریں اگر دس پینتالیس تک آئے جتنے بھی پڑھنے والے ہیں آپ ان کے لیے میسج چھوڑ دیں اگر گیارہ آسانی سے اگر آ سکتے ہیں کوئی مشکل نہ ہو ایسا نہ ہو کہ آ, کسی کا سبق چھوٹ جائے نہیں ہے اور گیارہ تک آ سکتے ہیں تو دستے ہیں تھوڑا سا سبق بڑھا لیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں وقت بھی تھوڑا ہو اس میں بھی تھوڑا مسئلہ ہے تو حاضری کو یقینی بنائیں اور اپنے ترجمہ کم از کم اچھے طریقے سے یاد کریں سننے کی ترکیب تو ایسی کچھ ہے نہیں ہے تو اس لیے ہمیں کم از کم ترجمہ ضرور یاد رکھیں اور مختصر تشریح جہاں پر کوئی کس کسی الفاظ سے مراد بتائی جاتی ہے کہ کوئی مقام سے عرض سے کیا مراد ہے یا اسی طرح ایسے کچھ ہے تو یہ جو نوٹس ہوتے ہیں ان کو اپنے پاس محفوظ بھی رکھیں اور ان کو یاد رکھیں کم از کم یہ ضرور یاد ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کہانیوں ناصر ہو وآخر عن الحمد الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ